مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے سرکار مدینہ راحت کلب وسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان فرمانے شان ہے جس نے مجھ پر ایک بار دروب پاک پڑا عزوجل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی حبیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سرکار مدینہ راحت قلد وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی ذات مبارکہ اللہ تبارک و تعلیٰ کی وہ محبوب ترین ہستی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کمال سے نوازا ظاہری کمال ہو یا بادلی جسمانی ہو یا روحانی اللہ تبارک و وطیہ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ ول وسلم کو ہر کمال عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہر سچے مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری یوسف علیہ السلام کا حسن ہو یا موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک کا مجزہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم کر کے مردوں کو زندہ کر دینا بیماروں کو شفا یاب کر دینا یہ جتنی خوبیاں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات مبارکہ میں جمع فرما دی تو حسن ظاہری ہے یا حسن باطنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے فضائل کے انہی پہلوؤں میں سے صرف ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسانہ کے بارے میں ہم کلام کریں گے اخلاق کسے کہتے ہیں اخلاق کی اقسام کتنی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو اگر ایک جملے میں ادا کیا جائے تو وہ کیا ہو سکتا ہے ان شاء اللہ عز و جل اس پر ہم کلام کریں گے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ پر گفتگو سے پہلے خلق یا خلوق کسے کہتے ہیں اس پر کلام کرتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں اخلاق حسنا کی تعریف کی اخلاق کسے کہتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں فرمایا فَلْخُلُقُ ابارتن فی نفس راہ سے قاتل انہا تصدر الافعال بسہلطن ویوسرین من غیر حاجت الى فکرین فرمایا کہ خلق نفس کی اس کیفیت کا نام ہے اس کیفیت راسخا مضبوط گڑی ہوئی اور دل میں جمی ہوئی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس کے باعث اعمال بڑی سہولت اور آسانی سے صادر ہوتے ہیں یعنی رونما ہوتے ہیں اور ان کو عملی جامع پہنانے میں کسی سوچ و بچار کی حاجت نہیں ہوتی آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ خلق یا اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے ایک ایسی حالت پیدا ہو جائے اس کی طبیعت میں ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس سے افعال کام بڑی آسانی کے ساتھ صادر ہو سکے یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی وجہ سے کسی وقت بڑی نرمی اور شفقت سے پیش آتے ہیں کیوں کسی دیر ہمارا دل اس طرح کر رہا ہوتا ہے یا کسی دیر ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے اب پریشانی کے اندر ہم ہر بندے سے بڑی نرمی سے ملنے ہوتے ہیں بعد وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اخلاق کے بارے میں کوئی فضیلت پڑھی کوئی حدیث پڑھی کوئی آیت پڑھی تو ہمارا دل اس پہ عمل کرنے کا کر رہا ہے تو اب اس دن ہم ہر ایک سے بڑے اخلاق سے ملتے تو یہ جو وقتی جس وقتی طور پر کہ کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہ آدمی بڑے اخلاق سے ملے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے صبر کرے معاف کرے اپ و درگزر کرے ہیلم کرے برداشت کرے بردباری کا مظاہرہ کرے تو یہ جو کبھی کبھار کی کیفیت ہے اسے اخلاق نہیں کہتے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت ویسی بن جائے اس کی سوچ ویسی بن جائے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا اس کی خصلت بن جائے تو جب کوئی شے آدمی کی طبیعت بن جاتی ہے اور جب بغیر تکلف کے آدمی کوئی کام کرنے لگ جاتا ہے تو اس صورت کو کہا جاتا ہے اخلاق سرکار دعل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کی کیفیت یہ تھی آپ صبر کرتے تھے تو تکلف نہیں کرنا پڑتا تھا آپ برداشت کرتے تھے تکلف نہیں کرنا پڑتا تھا بلکہ یہ چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں جاگوزی ہو چکی تھی جڑ پکڑ چکی تھی راسخ ہو چکی تھی اسی کے بارے میں اخلاقی اسی تعریف کے حوالے سے ایک اور بہت بڑے بزرگ اور سیرت مبارکہ لکھنے والے بزرگوں میں ایک بہت بڑا نام ہے علامہ یوسف الصالحی الشامی ان کی سیرت کے اوپر ایک بڑی پیاری کتاب ہے سمل الحداور رشاد اس کتاب کے اندر آپ اخلاق کی تعریف کرتے ہیں فرمایا و حقیقہ فیصیر الاریکا کل خلقی صاحب فرمایا کہ حسن خلق کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی میں ایسی قوتیں پیدا ہو جائیں نفسانیاں ایسی پیدا ہو جائیں کہ جن کی وجہ سے افعال حمیدہ اور آداب پسندیدہ پر عمل کرنا بالکل آسان ہو جائے اور یہ ایسے ہی ہو کہ جیسے آدمی کی فطرت کے اندر کشتی ہے جیسے آنکھ دیکھنے کے لیے کسی تکلف پہ محتاج نہیں کان سننے کے لیے کسی تکلف پہ محتاج نہیں تو اخلاق یہ ہے کہ اچھے اخلاق کے ظاہر ہونے میں آدمی کو کوئی تکلف نہ کرنا پڑے پھر آگے اس کی انہوں نے کافی تفصیل بیان فرمائی ان تمام اخلاق کی تفصیل بیان کرنے کے بعد کیا آدمی جھوٹ نہ بولے دوسروں کو پریشان نہ کرے دوسروں سے محبت سے پیش آئے ان کے ساتھ مربت کا برتاؤ کرے اور ان کو دکھ نہ پہنچائے پریشان نہ کرے جھوٹ نہ بولے ان تمام چیزوں کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فی ہاد ہل خسالی محاسن الاخلاق و مکارم الاخلاق کہ فرمایا انہی خسال حمیدہ کے اندر تمام اخلاق حسنا اور افعال کریمانہ منحصر ہیں اور یہ جتنے اخلاق حسنا ہیں اور یہ جتنے افعال کریمانہ ہیں یہ تمام کے تمام اپنے حسن و خوبی کی انتہا کو پہنچ کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ بن گئے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان نا کا ناوی اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں یہاں پر دو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا کہ آپ خلق عظیم پر ہیں عربی کے اندر لفظ اعلی آپ اخلاق عظیمہ کے اوپر ہیں ان پر ہیں یہ لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی اخلاق حسنا پر غلبہ حاصل کر لے جب چاہے جس وقت چاہے جیسے چاہے ان اخلاق کو استعمال کر سکے اسے تکلف کی حاجت نہ ہو اسے سوچو بچار کی حاجت نہ ہو اسے اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی حاجت نہ ہو بلکہ ان پر اسے پورا غلمہ حاصل ہو جائے تب لفظ الا استعمال کیا جاتا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرماتا ہے وَإنَّكَ خُلقِ اے محبوب بے شک آپ حلق عظیم پر فائز ہے کہ یہ اخلاق حسنا کے قابو میں ہے آپ جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں ان کو استعمال فرماتے پھر اسی آیت مبارکہ میں ایک دوسری بات جو مفسدین نے بیان فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ لفظ خلق جب آتا ہے تو لفظ خلق کے ساتھ صفت جو آتی ہے وصف جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کریم کا یعنی خلق کریم لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لفظ بیان فرمایا وہ خلق کریم نہیں بلکہ خلق عظیم کا فرمایا وَإنَّكَ خُلُقٍ <عَوِيم> عظیم خلق پر ہیں عظیم اخلاق پر ہیں کریم اخلاق پر نہیں فرمایا وجہ کیا وجہ یہ ہے کہ جب لفظ خلق کے ساتھ لفظ کریم آتا ہے تو پھر اس میں بہت زیادہ قیودات آ جاتی ہیں خلکے کریم کے اندر نرم گفتگو نرمی سے ملنا اچھے انداز میں ملنا یہ صرف جو چند چیزیں ہیں یہ آتی ہیں جبکہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ صرف انہی دو تین چیزوں کے اندر منحصر نہیں تھے آپ کے اخلاق کے پہلو بہت وسیع ہیں اس کے انداز بہت مختلف ہیں اس میں ادائیں بہت زیادہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ میں صرف نرمی ہی نہ تھی اخلاق کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی ہر وقت ہر جگہ پر نرمی ہی کا برتاؤ کرے بلکہ بہت سی جگہ وہ آتی ہیں جہاں سختی کرنی پڑتی ہے اولاد اگر بگڑ رہی ہے تو اب ہر وقت نرمی نرمی کریں گے اولاد زیادہ بگڑ جائے گی تو وہاں پر کچھ سختی کرنے کی حاجت ہے آدمی اپنے ماتحتوں کے اندر کو خامی دیکھتا ہے نرمی کے ساتھ ان کو سمجھاتا ہے بار بار سمجھانے سے اگر وہ درست نہیں ہوتے تو آدمی سختی کرتا ہے تو ہر وقت کی نرمی کا نام بلکہ جہاں نرمی کرنی چاہیے وہاں نرمی کرنا اور جہاں سختی کرنی چاہیے وہاں سختی کرنا اخلاق اس کا نام ہے تو اخلاق یہ نہیں ہے کہ آدمی مداحنت کرے جہاں پر سختی کی حاجت ہے وہاں پر بھی نرمی کریں اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا جائے تب بھی نرمی کرے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں عام ہو جائیں تب بھی نرمی کرے ایسا نہیں ہے بلکہ جہاں سختی کی حاجت ہے وہاں سختی کریں اور جہاں نرمی کی حاجت ہے وہاں نرمی کریں البتہ طبیعت پر نرمی غالب رہے اخلاق اس کا نام ہے تو دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کریم بھی ہے لیکن اس کے ساتھ خلق عظیم بھی ہے کہ جہاں نرمی کی حاجت وہاں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی ہی فرماتے ہیں اور جہاں سختی کی حاجت ہے وہاں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سختی ہی فرماتے ہیں چنانچہ اسی کے بارے میں علماء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ بلکانہ رحی مم بل مومنی رقیقم شدید غلی ویم محمود مومنو پہ نرم ہے رفیق ہے رقیق ہیں، شفیق ہیں لیکن جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں جو خدا پر ایمان نہ لانے والے ہیں فرمایا ان کے مقابلے میں سخت ہیں اور ان کے دلوں میں حیبت ڈال دینے والے ہیں ان کے لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مبارکہ جو ہے وہ حیبت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے تو نرمی کے مقام پہ حضور نرم ہیں سختی کے مقام پر حضور سخت ہیں پھر اخلاق کے اوپر ایک اور کلام کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق کیا صرف پیدائشی ہوتے ہیں کہ پیدائشی طور پر کوئی آدمی غصے والا پیدا ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی طبیعت میں غصہ بہت زیادہ ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچپن ہی سے کسی کے اندر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت میں نرمی بہت زیادہ ہے بعض اوقات بچپن سے کسی بچے سے پتہ چل جاتا ہے کہ انتہا درجے کا کنجوز ہے بعض اوقات بچپن سے کسی کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سی دوسروں کو دے رہا ہوتا ہے. بچے ایسے ہوتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں اپنے دوسرے اپنے ہم عمر جو ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں تو کیا اخلاق یہ پیدائشی ہی ہوتے ہیں یا ان کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے تو اس کا جو خلاصہ کلام ہے وہی ہے کہ دونوں طرح ہے اخلاق پیدائشی بھی ہوتے ہیں اور اخلاق کو حاصل بھی کیا جا سکتا ہے پیدائشی بھی ہوتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قاسمہ بینا کم اخلاق کا کم بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کو تقسیم کر دیا جیسے تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کر دیا تو گویا یہ معاملہ ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق تقسیم کر دیے اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے ایک صحابی حضرت منظر بن آئز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ان اے منظر تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں یو ہب ہُ اللہ تعالیٰ و رسول جنہیں اللہ بھی پسند کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی پسند کرتا ہے اے منظر تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ بھی پسند کرتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی پسند کرتا ہے پھر فرمایا الہرم ول وہ دو خوبیاں یہ ہیں کہ ایک تو تمہارے اندر حلم اور بردباری بہت ہے اور دوسری خوبی ہے کہ تمہارے اندر سنجیدگی اور وقار بہت ہے مستی مذاق اور اس طرح کی عادت نہیں بلکہ سنجیدگی اور وقار بہت ہے ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو صفات ہیں یہ میرے اندر پہلے سے ہیں یا اب پیدا ہوئی سرکاری دوران صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری یہ خوبیاں پہلے سے ہیں یعنی شروع ہی سے تم ان اخلاق کے ساتھ متصف ہو تو اس پر ان صحابی نے عرض کیا الحمدللہ اللہ ذی جبالنی علی جبلہ دینی یحبوہم اللہ تعالی کہ میں اس اللہ کی حمدو سنا کرتا ہوں جس نے مجھے ایسی دو خسلتیں عطا فرمائیں کہ جو میری جبلت کا میری فطرت کا حصہ ہے اور جنہیں اللہ تعالی پسند کرتا ہے تو یہاں جن دو خوبیوں کا تذکرہ ہے وہ وہ ہیں جو اس صحابی کے اندر پہلے سے موجود تھے تو یہ اخلاق کی وہ قسم ہے کہ انسان میں کچھ اخلاق وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں اس میں پیدائشی طور پر پیدائشی طور پر نرمی بھی ہوتی ہے شفقت بھی ہوتی ہے محبت بھی ہوتی ہے ثقافت بھی ہوتی ہے کرم بھی ہوتا ہے افو درگزر کی صفت بھی ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ اخلاق نہ ہو تو وہ ان کو حاصل نہ کر سکے ایسا نہیں بلکہ اخلاق جو ہے وہ تربیت کے ساتھ آدمی اچھے کر سکتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماری تعلیم کے لیے ایک حدیث مبارک کہ جب آپ آئینہ دیکھتے تو آئینہ دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی اے اللہ جیسے میری شکل و صورت کو خوبصورت بنایا ہے میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے جیسے میری شکل و صورت کو خوبصورت بنایا ہے میرے اخلاق کو بھی خوبصورت کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں تبھی ہی تو اس کی دعا کی جا رہی ہے اسی طرح ایک اور حدیث مبارک سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے لی لا لی اللہ انتا کہ اے اللہ میرے اخلاق کو دلکش بنا دے کیونکہ خوبصورت اخلاق کی طرف تو ہی رہنمائی فرماتا ہے تو اخلاق جس کے اچھے نہ ہوں وہ اپنے اخلاق کو اچھا کر سکتا ہے جیسے ہماری تعلیم کے لیے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ مبارک دعا سکھائی اب سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اخلاق کیسا تھا اگر اسے ایک جملے میں سمویا جائے تو صدیقہ رضی اللہ تنا عائشہ نے بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کانا خلقہ قل اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق مبارک تو قرآن تھا آپ کا خلق تو قرآن تھا اس جملے کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں علماء نے کئی مفاہیم اور کئی مطالب اس کے بیان فرمائے شیخ شہاب سوربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ مطلب بیان فرمایا فرمایا کہ آپ کے اخلاق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ اخلاق خداوندی کا اکس جمیل تھے یہ اللہ کی صفات کا اکثر جمیل تھے کہ اللہ تبارک وطالعہ معافرمانے والا ہے اور اس کا اکس جمیل یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی والے اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے رحم فرمانے والا ہے اس کا اکثر جمیل یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہیں رحم فرمانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے تو اللہ کی صفات کا اکثر جمیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے تو یہ ایک تعبیر اس جملے کی رشاط فرمائی اور دوسری توجی کا یہ مطلب بیان فرمایا فرمایا کہ جس طرح قرآن کے معانی کی انتہا نہیں قرآن کے مطالب کی انتہا نہیں قرآن کے مفاہین کی انتہا نہیں اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اخلاق کی اداؤں کی انتہا نہیں آپ کے مبارک اخلاق آپ کے مبارک افعال اتنے پہلو رکھتے ہیں اور اس میں اتنے انداز ہیں اور اس میں اتنی ادائیں ہیں کہ ان کی انتہا نہیں تو کانا خل کہل محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ قرآن تھے پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کا ایک بہت ہی پیارا پہلو وہ یہ ہے کہ نبی باک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں مکہ مکرمہ کی سرزمین میں کوئی اخلاق کا بہت بڑا استاد نہ تھا قوم کے اندر جنگ و جدل لڑائی معاف نہ کرنا انتقام لینا اور اس طرح کی دیگر برائیاں بہت عام تھیں نبی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں پرورش پائی آپ اپنی اس عمر مبارک سے جوانی کی عمر کو پہنچے وہاں کوئی مدرسہ نہ تھا جہاں پر تعلیم حاصل کی جاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب کا مطالعہ نہ فرمایا کہ جس کتاب سے اخلاق پڑھ کر آدمی سیکھ لیتا ہے ان بد اخلاق لوگوں کے درمیان ان بدو کے درمیان ان غیر اخلاقی حرکات میں مبتلا لوگوں کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کے اخلاق مبارکہ کا اتنا اپنے عروج کو پہنچ جانا اور اتنا اپنی انتہا کو پہنچ جانا کہ ہوئے زمین پر کائنات کی تاریخ کے اندر اتنے اچھے اخلاق والا کوئی پیدا نہ ہو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم کے اخلاق مبارکہ کی تربیت کرنے والا نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی جن تھا نہ کوئی فرشتہ تھا نہ کوئی مکتب تھا نہ کوئی استاد تھا نہ کوئی کتاب تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کی تربیت کرنے والا خود ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا اللہ عزوجل خود تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم بھی عطا فرمایا آپ کو تربیت بھی عطا فرمائی آپ کی تعلیم بھی فرمائی آپ کی تربیت بھی فرمائی تو چونکہ اخلاق ہاسانہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعلیٰ کی ذات مبارکہ سے سیکھے تھے اس لیے کائنات میں سب سے حسین جمیل پر بہترین اخلاق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود انشاد فرماتے ہیں فرمایا بورف نو لیتما مل اخلاق فرمایا اللہ تعالی نے مجھے مبروس اس لیے فرمایا ہے کہ میں اخلاق حسنا کو درجۂ کمال تک پہنچا دوں اچھے اخلاق کو ان کے سب سے آخری درجے اور مرتبے تک پہنچا دوں اللہ تبارک و تعالیٰ وطالہ نے مجھے مبروس اس لیے کیا ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے اخلاق نام ہے اس چیز کا کہ جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا کرنا اخلاق ہے اور جس کو نہ کیا اس کا نہ کرنا اخلاق ہے اخلاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں اف وہ درگزر حضور کی ذات کو دیکھ کر بنایا جائے گا حضور اختر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت کریمہ ہوگی وہی اخلاق حسنا ہو اور اس سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ کبھی بھی اخلاق کے زمرے میں نہیں آ سکتا پھر حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارک جو ہم نے شروع کے اندر بیان کی ہے یہ حدیث مبارک تفصیل کے ساتھ ایک دوسری جگہ پر موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے یہی سوال کیا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیا تھے ارشاد فرمایا ما کانا احدن احسانہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی شخص اخلاق حسانہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین نہ تھا سب سے زیادہ حسین اخلاق ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تھے اور اس کے بعد وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا فرمایا کانا خل قل حضور کا اخلاق تو قرآن تھا یرواب غدابی جس بات پہ قرآن راضی ہے حضور اس پہ راضی ہے اور جس بات پہ قرآن ناراض ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہ غزم ناک ہے جو قرآن نے فرما دیا قرآن اللہ کا کلام قرآن کا فرمان اللہ کا فرمان قرآن اللہ کا فرمان ہے تو گویا جس بات پہ خدا راضی ہے اسی بات پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے اور جس بات پہ خدا غزب ناک ہے اسی پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزب فرماتے ہیں پھر اس کے بعد فرمایا لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الاسواق ولا يجذي بالشهيات الشهيه ولا كان يعفو ويصفح فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم بازاری انداز کی گفتگو نہ فرماتے تھے آپ کا کلام پاکیزہ صاف ستھرا اور حدود کے اندر ہونے والا کلام تھا آپ بازاری گفتگو نہ فرماتے اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے جیسے بازاروں میں شور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو یہ بھی اخلاق سے ہٹ کر ہے تو حضور بازاروں میں شور نہ کرتے تھے اور برائی کا بدلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم برائی سے نہ دیتے تھے بلکہ اف درگزر حضور کا شیوا تھا معاف کر دینا حضور کا طریقہ تھا حلم کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی و خصلت تھی پھر اس کے بعد حضرت آشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی جو ہے وہ آیات مبارکہ کی تلاوت کی ان کی طرف اشارہ فرمایا سورج مومنون کی جو شروع کی آیات جن میں کامل مومن کے اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں تو فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو دیکھنا ہو تو ان آیات مبارکہ کو دیکھ لیں خلاصہ کیا ہے فرمایا کامل مومن نمازوں میں خشو کرنے والے بہودہ باتوں سے پرہیز کرنے والے زکات دینے والے تذکیہ نفس کرنے والے اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے امانت ادا کرنے والے وعدے کو پورا کرنے والے نمازوں کی حفاظت کرنے والے یہ اوصاف وہ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اوصاف ہیں اور جن کے پیچھے چلنے والا بندہ کامل مسلمان بن جاتا ہے اللہ تبارک و بتا اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کے صدقے آپ کے اخلاق حسنا کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے اخلاق کو اچھا فرمائے برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم